الحمد للہ یا نبی تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدحل کریم کی ذاتِ با بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی اللہ جل و کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع و مم رسول مختشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے ویو مالک کے رقاب و مم فخر ارب و اجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید دے ان سرور سر ورے لالا رخان نی تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تمائےائے توراں سر خیل زہرا جمالاں جل صبح ازل نور ذات لم جذل سے تطبین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت راستہ راستا ما اوہا شاہب ماتع صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مشتراء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الحترام زبی احتشام، برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غال مجید کی جس آیت نور کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جانور نے اشعت فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کی عبادت کرو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اقربا رشتے داروں کے ساتھ یوتما مساکین کے ساتھ اور قریبی رشتے دار ہمسائے کے ساتھ اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور جو تمہارے ملک تمہاری لومبڑیاں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے حقوق اللہ حقوق العباد اور حقوق النفس حقوق کو ان تین صورتوں میں ایک تقسیم کے انداز میں تقسیم کیا جاتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا ردیف تھا یعنی حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا اور حضور داراز فروش پہ جلبہ فراز تھے تو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا یا معاذ اطدری ماحق اللہ اے معاذ جانتا ہے بندوں پر اللہ کے حق کیا ہیں کالا اللہ عالم عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے صحابہ کو کسی معاملے کے بارے میں یقینی پتا بھی ہوتا حضور پوچھتے تو وہ یہی جبلا ارض کرتے جس کا حجت الوداع کے موقع پہ آخری حج حضور نے فرمایا صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو آج دن کون سا ہے تو عرض کی اللہ رسول عالم پھر کہا جانتے ہو کہ یہ مہینہ کون سا ہے کہا اللہ و رسول عالم کہا جانتے ہو کہ یہ شہر کون سا ہے کہا اللہ رسول و عالم کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا نہیں تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ مہینہ زلحاج کا ہے اور یہ شہر مکات المکرمہ ہے اس میں کون سی کوئی بات تھی فرمانے لگے کہ ہمیں یہ تو پتہ تھا لیکن حضور کی منشاہ کا پتہ نہیں تھا کہ حضور کیا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر تو جس چیز کا یقیناً انہیں پتہ ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی کہتے تھے اللہ رسول عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے تو حضور علیہ السلام نے احشاد فرمایا یا وہ دنبا ہو وہ اللہ یُ کہ اللہ کی عبادت کریں بندے اسی کو پوچھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائیں یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ حق ہے اور پھر فرمایا ماحق اذا الضاف علالق جب یہ کام کریں تو پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے پھر وہی بات اللہ ہوا رسول و عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے حضور نے فرمایا اللہ پھر بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ انہیں عذاب نہیں دے گا جو شخص اپنے عقیدے کی صحت کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کی فرمائے گا تو اللہ تعالی جل شانگو کے اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں لیکن آج کی میری گفتگو کا عنوان حقوق العباد سوم و صلات۔ نیک اعمال حقوق اللہ کی ادائیگی سحری کا اٹھنا اور باقی زندگی کے اچھے معمولات اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن اگر کوئی شخص حقوق القاد سے کوتاہی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ شریعت کے نور سے اور شریعت کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا جو کثرت سومو سلاد کا مزاج رکھتی تھی نمازیں بہت زیادہ پڑھتی تھی روزے بڑے رکھتی تھی فرمایا اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے عرض کی ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں کہا وہ جہنمی ہے اور ایک عورت کا تذکرہ کیا جس کی نمازیں روزے تو معمول کے تھے لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا تھا فرمایا وہ اہل جنت سے ہے تو حقوق العباد کو خاصی اہمیت دی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں آمد المسلمین کے حقوق ہیں عورتوں کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں ہمسایوں کے حقوق ہیں رشتہ داروں اعزا وقارب کے حقوق ہیں حتیٰ کہ غیر مسلموں اور ضمنیوں کے حقوق ہیں اور جانوروں کے حقوق ہیں اسلام نے ہر چیز کو واضح اور کھل کر بیان کیا ہے کوئی عمل مخفی نہیں رکھا والدین کے حقوق کے حوالے سے شریعت میں ترغیب دی گئی اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو ان کی قلبی نزاکت کا بھی تم خیال کہ کہیں ان کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی اتنا میل بھی نہ آ پائے اور تمہاری طرف سے اتنا بوجھ بھی اور اتنی تکلیف نے نہ پہنچے علمان اس کی تشہیر میں لکھا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور بندہ ان کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے بولو براز کے لیے تو بعض کا چار پائی پر پا ہی بولو براز نکل جاتا ہے تو انسان اس بدبو اور تعفن سے بچنے کے لیے اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے یہ نفرت والدین سے نہیں ہے یہ نفرت اس غلازت سے تو والدین چونکہ بوڑھے ہیں تو اولاد کے اس رویے سے ان کے دل کو تکلیف کا امکان ہے کہ شاید میری اولاد میرے سے نفرت کر رہی ہے اور اب اپنی ناک پہ کپڑا رکھ رہی ہے اولا نے لکھا ہے کہ اپنی ناک پہ کپڑا نہ رکھو تکلیف سہ لو لیکن اپنی ناک کو نہ ڈھانپو چونکہ اس سے والدین کو چونکہ تکلیف ہوگی تو اس چیز کا بھی لحاظ اور خیال رکھا جائے حضرت امام حسن نے ساری زندگی حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کھایا ایک انہوں نے کہا بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ اور تم نے آج تک کھایا نہیں تو اما جی اس ڈر سے کہ کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر سبقت لے جائے لیکن آپ کا ہاتھ نہ بڑھے اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے اس لکمے کو آپ سے پہلے اٹھا لوں اور آپ ماں ہونے کے ناتے سے مجھے روکے بنا تو یہ میرے لیے بے ادبی ہے کہ جس لکمے کو اٹھانے کا عزم آپ کر چکی ہیں میں آپ سے پہلے اس کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالوں یہاں <تصفح> تک خیال اور لحاظ رکھا گیا ہے اور والدین کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اور سچی بات ہے جو حضور نے فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا ہی نہیں ہو سکتے اللہ یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کے آزاد کرتے اس طرح ماں کے حقوق الگ سے بیان فرمائے ایک صاحب پوچھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو فرمایا تیری ماں عرض کی پھر کون پھر فرمایا تیری ماں تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیرا با اولان اس کی تشہیر میں لکھا ہے کہ چونکہ ماں پہلے ایام حمل کی تکلیف پھر وز حمل کی تکلیف اور پھر پرورش کی دودھ پلانے چھڑانے اور اس کی تربیت کی تکلیف تین مراحل سے گزرتی ہے اور باپ صرف تیسرے مرحلے میں شامل ہوتا ہے اس لیے ماں کا تذکرہ تین مرتبہ فرمایا اور باپ کا تذکرہ ایک مرتبہ فرمایا تو والدین کے حقوق ہیں ہمارے ظلمے ان کو آسودگی دیں انہیں خوش رکھیں ان کی ناراضگی سے بچیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی رضا اللہ فی رضا الوالد اللہ فی الوالد اسی طرح والدین کے حقوق جس طرح اولاد کے, ہیں اس طرح والدین کے اولاد کے حقوق بھی ہیں کہ ان کی اچھی تربیت کریں ان کا اچھا نام رکھیں ان سے پیار کریں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے منہ چوما تو اقرہ بن ہابس جو کہ اپنی قوم کے سردار تھے وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے جب اس منظر کو انہوں نے دیکھا تو کہا حضور میرے دس بیٹے ہیں میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یوں پیار نہیں کیا حضور نے فکرمایا لا لا جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا تو تعریف دی اس بات کی کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کر اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرو وہ تمہارے پیار کی طالب ہے تمہارے پیار کی بھوکی ہے تم اسے پیار دو اس کو محبت دو ان کا اچھا نام رکھو ان کو دین سکھاؤ پانچ سات سال کے تو مسجد میں کے لاؤ دس سال کے ہو نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے نماز پڑھاؤ. ترغیب دی گئی پڑھا بستر الگ کر دو وقت پہ ان کی شادی کر دو ہر شے بیان فرمائے حضرت سات بن ابھی وکاس صدی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور سے عرض کی کہ میں اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں یعنی بہت سارا مال ہے اب میرا وقت آ کر آ گئے مکے میں آپ کا وصال ہونے لگا تھا حضور اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جہاں سے کسی کی ہجرت ہو وہاں فرمایات کرنا چاہتا ہوں سارے مال کی کر دوں فرمایا نہیں آدھے کی کر دوں فرمایا نہیں تو کہا تیسرے حصے کی کر دوں فرمایا ہاں تیسرے حصے کی کر دے اور ساتھ فرمایا کہ اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے جائے اور بےآسرا چھوڑ کے جائے یہ بہتر نہیں ہے یہ بہتر ہے کہ تو ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے۔ اس لیے سارے مال کو رکھ خدا میں خیرات کرنے سے اور سارے مال پر وصیت کرنے سے انہیں روک دیا۔ جو کہ آخری وقت تھا۔ ان کا. اس لیے فرمایا کہ نہیں حالا کچھ کیے کی بیٹی تھی۔ کہا کہ نہیں تو ان کو کنگال چھوڑ کے جائے تو یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں اور لوگوں کے سامنے جھولی پھیلاتے پھریں جس نے اسودی کی دیکھی ہو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں ایسا تو تہائی حصے کے اندر اولاد کے حقوق ہیں میاں بی بی کے کے حقوق, ہیں. بھی حقوق کی جو ہے وہ میں ایک اہم ہے اور ہماری آئزی زندگی کا قیام میاں بیوی بی کے خوشگوار تعلقات میں ہے جب میاں بیوی بی کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو اولاد پر برا اثر پڑے گا گھر جہنم بن جائے گا سارے دن کا تھکا ہوا شخص جب شام کو پہنچے گا تو اس کو سکون ملنے کی بجائے الٹی تکلیف ہوگی پھر گھر سے گریز اختیار کرنے لگ جائے گا اور دوریاں بڑے گی اور گھر ٹوٹ جائیں گے. اس لیے حقوق بیان فرمائے اور ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اگر تمہیں بیوی کی کچھ چیزیں ناپسند ہیں کچھ آدتیں تمہیں پسند نہیں تو اس کی کوئی ایسی آدتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے اور گھروں کو جوڑنے کے لیے کتنا حکمت عمیر جملہ ہے اور دوسر بیوی کو کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے یعنی کتنی اہمیت ہے شوہر کی حضور فما چار شخص ایسے ہیں جب مریں گے تو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ایک وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا وہ دوبارہ گناہ کی زندگی اختیار نہیں کر سکتا دوسرا, دوسرا, اپنے اپنے اپنے دوسرا, دوسرا, دوسرا وہ شخص, شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر دیا تیسرا وہ شخص کی ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن نے اپنی, اپنی اولاد کے پیٹ, پیٹ میں حرام کا لکما نہیں جانے دیا اور چوتھی, چوتھی وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا فرمایا یہ چار لوگ وہ ہیں جن کو جنت میں جانے میں کوئی شعبی رکاوٹ نہیں ہو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیا حضور نے اپنی زندگی کا عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا حضرت خداجت رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے حضور کے جو محبت بڑے جذبات تھے ان کی وفات کے بعد جانور ذبح کرتے اور ان کی سہیلیوں کے گھروں میں گوشت بھیجتے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو ہمیرا کہہ کے پکارا بلکہ فرمایا کہ عائشہ کی مثال ایسے ہے جس تک کھانوں میں شرید ہوتا ہے اور حضرت عائشہ ری اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی ہے کہ حضور کسرت سے حضرت کا کا ذکر کرتے ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا میرا ان سے جو رشتہ تھا میں نے عرض کی حضور آپ اس بڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جس کے ہونٹوں کے گوشے بڑھاپے کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر آزواج دے دی حضور غصے میں آگے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے پکے نے میرا انکار کیا تھا اس خاتون نے میرا اقرار کیا تھا جب سارا زمانہ دشمن ہو گیا تھا تو میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور حضرت خداجت القبرہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے حضور سے چادر رحمت مانگی حضور یہ چادر عنایت کر رہے پوچھا کیوں عرض کی حضور بخار جان لیوا ثابت ہو رہا ہے میں چاہوں گی کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے کسی شوہر کے بارے میں کسی بیوی کی اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے میرے شوہر کی چادر مل جائے تو میری نجات کی ضمانت یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا غسل ہے جو نکل کے سامنے آ رہا ہے تو عرض کی کہ حضور مجھے چادر دے رہے کی حضور بخار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے آخری وقت آ گیا مجھے چادر دے دے تاکہ اس میں کفن دیا جائے حضور کی آنکھیں امڈ آئیں کہا خدیجہ تمہیں چادر مانگی ہے لو ارب اگر تم میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا مثال لاؤ تو صحیح ایسی آج لوگ حقوق کے کی بات کرتے ہیں کوئی ایک مثال ہی لا کے دکھائیں ایسی تو اسلام نے یہ روشنی دی اسلام نے یہ حقوق دیا اسی طرح تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی اور حسن سلوک کا درس دیا بلکہ فرمایا مومنوں کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے گا یہ مسلمانوں کی آپس میں مثال ہے یا دیوار کی طرح جس طرح ایک دوسری اینٹیں ایک دوسری میں پیوست ہیں اور ان کو مضبوط کرتی ہیں اس طرح مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو دلی کا ہر پیر و جما ہو جائے آج کہا جاتا ہے ہم نے پوری دنیا کا ٹھیک تو نہیں لیا ہوا کیوں نہیں لیا ہوا ہمیں اسلام نے سکھایا یہ جب راجہ داہر کے ہاتھوں ایک مظلوم بیٹی نے تنگ ہو کے حجاج کو آواز دی تھی تو محمد بن قاسم کہاں سے چلا تھا اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لیے یہ اسلام ہے آج آفیہ صدیقی تڑپ رہی ہے اور جیل خانے کی دیواروں کے ساتھ سر پٹک رہی ہے چھپن ستاون اسلامی ممالک میں کسی کی غیرت نہیں جاتی کسی حکمران کو توفیق نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے ظالم یہ ہماری قوم کی بیٹی ہمیں واپس دو آج کہا جاتا ہمیں کیا لگے عجیب صورتحال ہے عجیب رنگ ہے مسلمانوں کی مثال یہ ہے کہ ایک کو تکلیف و سارے بے ہو جاتے اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اشار فما انم با بالعدل احسان و اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قربا یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھائی کا ان کو دینے کا اور ان کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض کنگال رشتے دار کو دیا جائے رشتے دار ناراض ہے تم سے تمہارا شریف بنا ہوا ہے حالانکہ یہ بھی ایک عجیب اس ہے شریف کا معنی ہے دکھ درد میں شریک مصیبتوں میں شریک خوشی غمی میں شریک اور ہم نے شریک بمانا دشمن بنایا ہوا ہے تو جو تمہارا دشمن بنا ہوا ہے اور تمہیں نیچا دکھانے کے لیے تلا ہوا ہے اور تمہاری عزت اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہاری جڑے کاٹنے کے لیے لگا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر بھی حالات برے آ تو اس کو ضرورت ہے تو اب اس کو اگر تم دو گے تو تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی کہ میں سانپ کو کیوں دودھ پلاؤں یہ تو میرا دشمن ہے تو فرمایا گیا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتے دار کو دیا جائے چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا جو کیا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا بلکہ حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو فرمایا وہ سلا رہی کیا کر اور ایک حدیث کے لفظ ہیں سل من پتا واط من حرم فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جولیاں برت دے رشتہ داری میں ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جاتے ہیں مجھے رشتہ نہیں دیا میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا چھوٹی چھوٹی باتوں سے بگڑتے ہیں پھر ساری زندگی نفرت کی دیواریں کھڑی کیے رکھتے ہیں اللہ رسول کے احکام سے لوگوں کا آج تعلق نہیں رہا ہے نفس اتنے موٹے اور تازے ہو گئے ہوئے کہ بس ہم ان کی خوراک کی فراہم کرتے رہتے ہیں. تو اگر تجھ سے کوئی تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ اور اگر تجھے کوئی محروم رکھے جب تیرے اوپر موقع آئے اس کو عطا کرنے کا تو, تو اس ماضی نہ دیکھ کے اس لیے جب میں پس آتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو اس رویے کو نہ دیکھ تو اپنے طرز زندگی کی خوبصورتی کی طرف آ اور اب تو اس کو نواز کتنا خوبصورت جملہ ہے قربان سے ایک جملے رکھ دی گئی آتا سل من من متا جو تج سے قطع تعلق ہی کرے تو تعلق جوڑ اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھرتے رشتہ داریوں کے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے بلکہ حضور نے فرمایا لا یدخل الجنت قاطع قطاع تلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں کہ تین لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مننان یعنی احسان دلانے والا دیکھ کرنے کے بعد احسان دلانے والا دوسرا مدمن الخمر شراب پشید کرنے والا اور تیسرا او یعنی تعلق توڑنے والا رشتے داریوں کو توڑنے والا نافرمانیاں کرنے والا والدین سے رشتے داروں سے بہن بھائیوں سے اپنے تعلق کو توڑنے والا آج ہم کتنے لوگوں سے ہنس ہنس کے ملتے ہیں ہماری معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں ہماری سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں ہماری کئی مجبوریاں ہوتی ہیں ہم کتنے لوگوں کو ہنس ہنس کے ملتے ہیں تو کہ رشتے داروں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کر لیں بہت سارے کا عجیب سا رویہ ہوتا ہے باہر ہنستے ہوتے کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں میں نے اپنا روپ جمانا نہیں اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور معاف کرنے کا مزاج بنائے جو شخص معاف کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے آسودہ ہوتا ہے اور جو شخص نفرتوں کے بیچ اپنے دل میں بوتل کو پانی دیتا رہتا ہے تو وہ ساری زندگی ازیتوں کا شکار رہتا ہے اس لیے اگر خود آسودہ رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کو آسودگی پہچاؤ لا دارا بلا درارا نہ کسی کو دکھ دو اور نہ تمہیں کوئی دکھ دے سادے لفظوں میں جیو اور جینے دو یہ پالیسی اختیار کرو زندگی میں تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی ورنہ ہر وقت جلن پڑن تکلیف کسی رشتہ دار کو دولت مل گئی تو کڑن اور جلن کسی کو کوئی عزت مل گئی تو کڑن اور جلن یہ ہر وقت پڑن اور جلن کی زندگی کی بسر ہوگی اور اذیت ہی ہوگی تمہارا حسد تمہاری پڑن تمہارا جلنا اس کی عزتوں کو نہیں چھین سکے گا اس لیے تم اپنا مزاج اچھا بناؤ کسی کی طرف جب انگلی اٹھاتے ہو تو سوچا کرو کہ باقی انگلیاں تمہاری اپنی طرف اٹھتی ہیں تو مت کسی پہ انگلی اٹھاؤ معاف کرنے کا مزاج ڈالو اپنا شعار بناؤ اور اس سے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو اللہ اسی طرح ہمسائے کے حقوق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مازالا یوسینی جبراہیلا بل تو کہا مجھے اتنی کثرت کے ساتھ جبریل امین نے ہمسایہ کے بارے میں وسیعت کی ہے مجھے یہ محسوس ہوا تھا میں نے گمان کیا تھا شاید یہ وراثت میں حق دار بنا دیا جائے گا یعنی اس قدر جو ہے وہ ہمسایہ کے حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے وہ کہتے ہمسایہ ماں جائے یعنی ہمسایہ کی مثال ماں جائے کی طرح بھائیوں کی طرح ہوتا ہے کوئی دکھ ہو کوئی تکلیف ہو اس نے پہنچ کے آنا ہوتا ایک صحابی حضرت بن عبدہ. کہتے ہیں میں نے حضور, حضور ہمسائے کے حقوق کیا ہیں فرمایا کہ جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو جب مر جائے تو جنازے پہ جاؤ جب قرض مانگے تو قرض دو اور جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو مبارک دو جب کوئی تکلیف آئے تو پردہ پوشی کرو اور فرمایا حضور نے کہ جب اس کے گھر میں خوشی آئے تو مبارک دو تکلیف آئے تو تعزیت کرو اور فرمایا کہ اس کے گھر سے اونچی دیواریں نہ بناؤ اور اس کی ہوا نہ روکو اور ایک حدیث میں آتا ہے ہم کے حقوق بیان فرمایا کہ اگر وہ تمہاری دیوار میں لکڑی دی. ٹھونکنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو یہ ہم کے حقوق ہے بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشار فرمایا لا لا وَلہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, ہے. کی وہ مومن نہیں ہے. صحابہ نے رسول اللہ حضور کون مومن نہیں ہے حضور نے فرمایا اللہ لا یا مانو جا رہو جس شخص کا ہمسایا اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص مومن ہی نہیں بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہیں فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور رات گزارتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا نہیں دیتا حضور نے ارشاد فرمایا وہ مجھے مانتا ہی نہیں اس کا میرے پہ ایمان ہی نہیں ہمسایہ بھوکا ہو تو چالیس دن نمازیں قبول نہیں ہو تو فرمایا اس کا میرے پہ ایمان ہی نہیں بلکہ حضور نے ایک آسان اس کا بیان فرمایا سنیے حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربہ ہمسایوں کے گھر بھی, بھی بھیج دو ہمیں شریعت نے حکم دیا اگر ایسا ہم نہیں کر سکتے تو پھر حکم ہے کہ ایسے زاویے میں کھانا پکائیں کہ ہم سائے کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے کیونکہ مزدور کے غریب بچے اگر اپنے باپ سے اس کی فرمائش کر بیٹھے تو وہ فرمائش کو پورا نہ کر سکا تو پھر اس کا علاج کس کے پاس ہوگا یا تو تم تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو شوربے کی پیالی ایک بھیج دو کوئی حالت نہیں ہے اس میں تمہارا کیا بگڑے گا اور یا پھر ایسے زاویے میں تم وہ چیز پکاؤ کہ اس کی بو ہمسائے کے گھر نہ پہنچے بچے اگر ہو پڑے بچے تو بچے ہوتے ہمارے والدین کی پوزیشن کیا ہے بچے تو کھیلنے کے لیے چاند بھی مانگ لیتے ہیں بچے تو امیر اور غریب کے ایک جیسا مزاج رکھتے ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم غریب ہیں اور ہماری حالت یہ ہے جب جمع ہوتے ہیں پروان چڑھتے ہیں اور حالات کا جبر سہتے ہیں پھر انہیں چلتا ہے ہم نے تو عید کے دن بھی آلو بیچنے ہم نے تو عید کے دن بھی غبارے بیچنے ہم نے تو عید کے دن بھی بسوں میں پانی بیچنا ہے اور کنڈیکٹروں کے دکے کھانے پتا چلتا ہے لیکن بچپن میں تو نہیں پتا ہوتا ان کو تو وہ اپنے ماں باپ سے ہر وہ مطالبہ کر لیتے ہیں جس مطالبے کو وہ پورا نہیں کر سکتے تو ماں باپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے یہ تو لوگوں سے پوچھے کہ جو محرومیوں کا شکار ہیں کہ وہ روتے ہوئے بچوں کو کیسے چپ کراتے ہیں بچوں کی آرزوئیں جو ہے وہ خاموش کرواتے نہیں کہ لوگ ماں باپ اپنے بچوں کی آرزو پورا نہیں کر سکتے تو وہ خود کشی کر جاتے تو یہ حالات پیدا ہو جاتے ماں جب اپنے بیٹے کو بلٹتا ہوا دیکھتی ہے اور اس کو دودھ بھی فراہم نہیں کر سکتی تو اس ماں کے کلیجک کہ جو جذبات کوئی روپ نہیں دیا جا سکتا ہے اللہ نے ماں کا دل اتنا گداز اور نرم بنایا ہو اس لیے حضور نے گوشت پکاؤ اگر تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور ہمسایوں کے گھر بھی ایک پیالی بھیج دو یہ مزاج بناؤ ایک زمانہ تھا یہ مزاج تھا آج یہ مزاج ختم ہو گیا آج ہر شخص اپنے گھر میں بعض ہمسائیگی کے اندر ایک غریب آدمی ہوتا ہم شادی بھی نہیں اس کو بلاتے اس وقت بھی ہم جو فرست مرتب کرتے ہیں تو اس وقت سوچتے ہیں جس کے آنے سے ہمارے گھر میں عزت ہوگی اور جس کے آنے سے ہمارا بکار بڑھے گا اور جو ہے وہ ہمیں معاشرہ داد دے گا غریبوں کو تو اس موقع میں بھی نہیں پوچھتا اور حضور نے فرمایا شرطام طام الولیمہ بترین کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس میں عمر کو تو گلایا جائے اور غورہ باک کو نظر انداز دیا جائے وہ بترین کھانوں میں کھانا حضور نے بی تو اس وقت جن سے نیونا ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے ان گورابا مساکین کو بھی آپ بلائیں اور بٹھائیں اور ان کو بزرت سے کھانا کھلائیں دیکھیں آپ کو اللہ برکت نصیب فرمائے گا تو اس لیے حضور نے فرمایا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس انداز کے اندر سلوک کرو اللہ اکبر حضرت سید آشی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور سرز کی حضور میرے دو ہمسائے ہیں تو میں کس سے ابتدا کروں تو فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے ہمسائے اگر دو ہوں تو دیواریں سب کی لگتی ہیں کہتے ہیں گھر کو پانچ چھ گھروں کی دیواریں لگتی ہیں تو کہا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ ویسے علماء نے فرمایا ہے کہ چالیس گروں تک ہوتا ہے آس پاس کے چالیس گھر جو ہیں وہ ہمسائے کہلائیں گے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے فرمایا جو شخص اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے اور جو اپنے دوستوں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو ہمسایوں کے لیے نفع بخش بناؤ اور دوستوں کے لیے نفع بخش بناؤ وہ تمہیں تکلیف بھی پہنچائے تو کوئی حرج نہیں ہے ہمسایا تو کافر ہو پھر بھی ساتھ اس کے اس نے سلوک کرنے کی تاکید کی ہے اور حضوف اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض بھی دو اسی طرح غلاموں کے حقوق ہیں حضرت ابوزاکی اللہ تعالیٰ ان سے حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارے تحت کر دیا جو تم خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ اور جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ اور جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ یعنی انہیں اس احساس میں مبتلا نہ ہونے دو بلکہ حضور نے فرمایا کہ ان کو بیٹا یا بچہ کہہ کے پکارو یعنی ان کو او میرے غلام او میرے نوکر نہ کہو بلکہ ان کو بھائی کہہ کے پکارو ان کو بیٹا لوڈی ہے تو اس کو کہہ کے پکارو. آج غلاموں کا تصور تو ختم ہو گیا یورپ کی غلامی ختم کرنے کے لیے یورپ نے جو بل پاس کیا ہے اسمبلی میں پاس ہوتے ہوتے, ہوتے پورے انیس سال لگی لیکن اسلام نے آتے ہی غلامی کی ذخیریں توڑ دی اور ہر طرف ازادی ہی آزادی ہوئی اور جو مختلف کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا قسم خواہ بیٹھو تو غلام آزاد کرو. اور تم جو ہے وہ زہار کر بیٹھو تو غلام آزاد کرو ہو اسی طرح مختلف کفاروں کے اندر روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو ہو تو تاکید کی گئی اور ایک وقت آیا کہ غلامی ختم ہو گئی اور غلام جب تک موجود تھے غلاموں کو عزت آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے دن حضور کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ کسی سردار کا بیٹا, بیٹا نہیں تھا ایک, ایک چھوٹا, چھوٹا سا بچہ تھا حضور, حضور اس کو پیار کرتے تھے وہ خوشی سے اچھلنا چاہتا تھا حضور اس کو روکتے تھے وہ, وہ کون تھا, تھا. حضور کا تا نواسا تھا تاریخ کا جواب نفی میں کسی کا بیٹا, بیٹا جواب نفی میں کسی قریشی سردار کا بیٹا جواب نفی میں کون ہے حضور کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حادثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید وہ ہے اس دن جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ آج کی فتح غلاموں کو آزادی کا پیغام دے رہی ہے ایک غلام کو یوں جگہ دی اور دوسرے غلام بلال بلالی کو کابت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر ازان پڑھو سارے کرشی نیچے ہیں حبشی اوپر اور اقبال کہتا ہے کہتے سے تیرے عشق کا ترانہ بن گیا نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی ادائے دید نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری جب ازان دے تو کبلا کدھر منہ کرتے ہیں تو جب کھڑائی کے اوپر ایک شخص ہے تو آپ کدھر منہ کرے جدھر منہ کرے گا قبلہ ہوگا حضور طواف کر رہے ہیں بلال حبشی اذان بھی دیتے جا رہے ہیں اور جدھر جدھر حضور جاتے ہیں گھومتے بھی چلے جا رہے ہیں اللہ تو یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر غلام چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے بس ہے کہ تُو نے میرا جوتا میرے پوچھنے کے بغیر کیوں اٹھایا ہے وہ کہتا ہے دھوپ میں خراب ہو رہا آقا دلیل ماننے کے لیے تیار ہو گیا آقا کہتا ہے تو خود سر ہو گیا تو تُو ہو گیا ہے تیری خوہ غلامی بدلنے لگی ہے تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی میرے جوتے کو بغیر پوچھے ہاتھ لگا رہا یہ تیری اوقات جب غلام کو اس معاشرے میں یہ حیثیت اقبال کہتا ہے غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فکت مردان اس بصیرت کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں کی طلب دھوپ میں خراب ہو رہی تھی آپ کا کہتا تو متقبر ہو گیا اس لیے تو میرے جوتے کو میرے نے پوچھے بغیر ہاتھ لگایا جس غلام کی یہ حیثیت وہی کا نور جب, جب پھیلتا ہے اجالے ہوتے ہیں زمانہ روشنیوں کے حسار میں آتا ہے حضور گئے پہ واپس پلٹے کہا بلال تو کون سے نیک عمل کرتا رہا ہے میں نے جنت میں آہٹ کو سنا ہے کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دورے غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا یہ دیا ہوا دین ہے غلاموں کے حقوق کا لحاظ اور ان کا خیال رکھا اور جو ہے وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کی ترکیب دی حضور کی جو آخری وسیعت امت کے نام تھی جب حضور نے وصال فرما اس کے بعد کوئی حضور نے بات نہیں کی آخری وسیعت امت کے نام جو حضور نے فرمائی ہے وہ دو وسیعت سلاد لوگوں نماز لوگو نماز لوگو نماز نماز نہیں چھوڑ یہ تمہارے پیغمبر کی آخری وسیعت ہے آج ہر بندہ ڈٹائی کے ساتھ نماز سے انکار کر رہا ہے اور رہا نماز کو صبح حشرات الارض بھی اپنی بلو سے نکل کے رب کا نام پکار رہے ہوتے یہ المخلوقات لمبی تان کے سویا ہوا ہوتا ہے تمہارے رسول کی آخری وصیت اور دوسرا وما ملکت فرمایا دو کمزوروں کے بارے اللہ سے ڈرنا ایک تمہاری بیویاں اور ایک تمہارے غلام اور لونڈیاں یہ دو کمزور ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تم جو مرضی ظلم کر لو کیا کہیں۔ ہیں نہ بیوی نے بھاگ جانا ہے نہ غلام نے بھاگ جانا ہے تو ان کے ساتھ فرمایا حسن سلوک کا بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میرے پیچھے سے کسی نے آ کر کے کہا تحمل کرو تحمل کرو برداشت کرو میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو حضور کھڑے تھے اور حضور نے فرمایا ابو مسعود اس غلام پر جتنا تو قادر ہے اللہ تیرے پہ اس سے زیادہ قادر ہے حضرت ابو مسعود کہتے ہیں حضور میں نے اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا حضور فرمایا نہ کرتے تو جہنم میں بھی جاتے ہیں اللہ اکبر تو غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نے سلوک کرنے کا درج دیا ہے اسی طرح جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ذموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ان کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا اپنے ماتحت جو زمی ہیں ان کی جانوں مال اور آبرو کے محافظ ہیں مسلمان اور اگر ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ان سے بھی نہیں لے سکتے حضرت سات بن ابی وقع صدی اللہ تعالی عنہ نے جب ہم فتح کیا اور وہاں انہوں نے ان سے جزیہ لیا تو جب رومیوں نے پوری اطراف سے مسلمانوں پر حملے کر دیے تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو جب حضرت آنے لگے تو آپ نے عیسائیوں کو بلایا اور بلا کے رقم ان کے سامنے رکھی جو جزیے کی ان سے وصول کی ہوئی تھی. کہا ہم اب تمہارے مال و جان کی حفاظت نہیں کر سکتے لہٰذا جزیہ لینے کا بھی حق نہیں رکھتے تو وہ عیسائی رو پڑے تھے وہ کہتے تھے کہ اتنے اچھے حکمران ہمیں چھوڑ کے جا رہے اور آپ اپنی اندلس کی تاریخ پڑھیں کتنی روشن تاریخ ہے جہاں ہم نے کتنے سو سال وہاں قومت کی ہے آج بھی مسجد کرقبہ اور بیت الاحمر مسلمانوں کی راہیں تک رہا ہے عبد الرحمن الداخل کا بھویا ہوا خجور کا درست آج بھی امت مسلمہ کو پکار رہا ہے وہ چودہ سو ستونوں پہ مشتمل مسجد جس میں آج گھوڑے بندے ہوئے اور کلیسا بنا ہوا ہے آج امت مسلمہ کو پکار رہا ہے رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے خیر تو ساتھی صحیح لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں فانے رہے کی ہے. چیف جسٹس اپنے دروازے سے باہر نکلنے لگا تھا کہنے لگا کا مارنا چاہ رہے ہیں اور میری جان کے درد پہ ہیں آپ مجھے امان دے دیں قاضی صاحب نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ گھر لے جا کمرے میں بٹھایا کھانا رکھا ابھی وہ کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی قاضی صاحب باہر آگے دیکھا کہ قاضی صاحب کے اکلوتے بیٹے کی لاش لیے لوگ کھڑے ہیں کہا قاضی صاحب ایک بدبخت بخت سیا فام عیسائی نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہم نے اس کا پیچھا بڑا کیا لیکن اسی گلی میں کہیں گم ہو گیا قاضی صاحب نے کہا ٹھہرو اندر گئے دروازہ بند کر دیا کہا تو نے کوئی آواز نہیں نکال دی. تالا لگا دیا پھر آ کے بیٹے کی لاش وصول کی مہمان جب شام کو بچے کی تدفین کر لی اور وہ قاضی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا تدفین سے فارغ ہو کر گھر آئے دروازہ کھولا اور پھر اس نوجوان کو مخاطب ہو کے کہا نوجوان جانتا ہے باپ کا تجھے لیکن ہم مسلمان ہیں جب کسی کو امان دے دیں پھر ہم جو ہے وہ اس سے تارز نہیں کیا کرتے اس لیے رات کے اندھیرے سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے بھاگ جاؤ کسی نے دیکھ لیا پکڑ لیا تو پھر عدالت میں میرے سامنے لے آئے تو پھر میں سزا دینے پہ مجبور ہوں گا اس لیے چونکہ میں نے تمہیں امان دی ہے بھاگ رات کی طریقے میں بھاگ سکتے ہو جب ہم حکمران تھے تو ہمارا اسلوب زندگی یہ تھا یہ جو کچھ گوجرے میں ہوا ہے یا جو کچھ سوات میں ہوا ہے یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے یہ لوگوں کی خود ساختہ کہانیاں ہیں اسلام تو اقلیتوں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کی بات کرتا ہے ہماری تاریخ دیکھیں بڑی روشن تاریخ ہے یہ کوئی دین نہیں ہے کہ آپ قبروں سے لاشیں نکال کر کے ان کو چوراہوں میں نٹکا دیں صرف اختلاف یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا مسلک ایک نہیں ہے تم مسلکوں کو لیے بیٹھے ہو یہاں تو معاملہ ہے کہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کی بھی جان اور مال کی آبدو مسلمان کے زمے ہے بلکہ حضور کے دور میں ایک ضمی کو قتل کر دیا گیا تھا تو حضور نے اس کا قساس تھا اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل گیا تھا کیا تھا یہ حضور کے دور میں مثال موجود ہے تو اسلام تو حقوق دیتا ہے ہر ایک غلاموں کو حتیٰ کہ یتیموں کو حضور نے حقوق دیے عرب معاشرے میں یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے قرآن کہتا ہے نا فضال یتیم یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے قرآن نے یوں ہی نہیں کہا وہ عمل دکے دیا کرتے تھے اور میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ یتیم کو منحوس خیال کر کے دھکے دیتے تھے لیکن حضور نے کیا فرمایا آنا و کافل جنت ہاکا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت, جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں ہیں بلکہ مجمع لگا ہوا ہے ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہو گیا ہے مل نہیں رہا اپ اس کے لئے دعا کر قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ایک شخص جو ابھی آیا تھا اور پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی سن لیا اٹھ کے عرض کی حضور ابھی ابھی میں فلاں باغ کے آگے سے گزر کے آیا ہوں میں نے اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے باپ نے جب سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے صبح سے تلاش کر رہا تھا دوڑ لگا دی حضور, حضور علیہ السلام نے بلاؤ بلایا, بلایا گیا کہا بڑی جلدی حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے بیٹے کے ساتھ تعلق کا رشتہ کیا ہے اور, اور میں جلدی سے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں الگ تڑپ رہی مان ہے میں چاہتا ہوں جلدی اس کو ماں تک لے جاؤں ضرور جاؤ بیٹے سے ملو اس کی کو بھی ملواؤ میں نہیں روکتا لیکن میری ایک وسیعت بس یاد رکھنا جب, جب باغ کے کنارے جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہ آواز نہیں دینی جو نام رکھا ہے اس نام سے آواز دینی عرض کی حضور اگر بیٹا کہ آواز دے دوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے فرمایا تم نہیں جانتے کھیلنے والے بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا تو کے دل میں کاش میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بیٹا کہ کے پکارتا بیوا کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے منع کیا گیا غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا ہے یہ اسلام کا مزاج ہے تو کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتین کھڑا ہو اور وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو چونکہ تم صبح کے بچھڑے ہوئے ہو تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہے اور تم جب بیٹا کہہ کے گے کہ بڑا شہد مچڑ رہا ہوگا تمہاری زبان سے تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا کاش آج بیرہ باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا مجھے بھی آج وہ اس الفاظ اور اس پرنور لفظوں سے پکارتا تو فرمایا کہ تو نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہ پکارنا نہیں ہے اللہ اکبر اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے آج مغرب عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے جبکہ عورتوں کو جب حقے خود ارادیت دیا گیا تو اس میں عمر کا تفاوت رکھا گیا اور پھر اس بل کو بھی پاس کرنے کے لیے کتنی تکو اور کتنے لوگوں نے انکار کیا اسلام نے عورت کو جو مرتبہ دیا ہے میں کہتا ہوں عورت تیری تو زندگی پہ زمانہ راضی نہیں تھا تیری زندگی بچائی ہے تو آمنا کے لال نے بچائی پڑھ قرآن پڑھ تاریخ جب کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا آبو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس عورت کو زندہ درگور کر دیا جائے اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ شخص معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا یہ ایسی تاریخ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کیا فرمایا فاطمہ, تو تو منی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں میں بھی بڑے محبت بڑے جذبات رکھتا ہوں آپ بھی رکھتے ہیں بیٹیاں جب گروں سے رخصت کرتے ہیں تو باپ پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھے ہیں میں نے بوڑھے باپ کو اپنی پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم اپنی بہن کے ہاتھ پیلے میں نے گور کرتا تھا اس کو بیٹی اور بہن کے لیے یہ محبت یہ کس نے دی شکریہ یہ عزت دی بیٹی کو اللہ کے محبوبہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام آپ یہ ہمارا کلچر ہے بیٹی سے پیار یہ ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے اور ہماری فطرت بھی ہے جب فطرت سو گئی جی ہوئی تھی اور تہذیب خونہار تھی اور بیٹیوں کو زندہ درگوز کر کے باپ فخر کرتا تھا اس دور میں حضور نے فرمایا بیٹیوں کو میرا دل کا ہے میرے جگر کا ہے یہ محبت بھی ہے کلمائیں جہاد بھی ہے اس دور میں یہ جملہ کہنا چھوٹی بات نہیں تھی جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے اور اتنا بڑا جرم ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے گے. اللہ بچیوں سے پوچھے گا بے بیٹیاں تو معصومیت کی عمر میں قتل کی گئی انہیں تو پتہ ہی نہیں ابھی ہوش نہیں سنبھالی تھی کہ گردن تو بوجھ دی گئی گڑے میں پھینک دیا گیا اوپر سے مٹی ڈیل دی گئی بیٹی باپ سے پوچھتی ہے کہ ابو میرا کسور کیا ہے تو بیٹی کو تو پتا ہی نہیں ہے ایک سیابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے پیار کرے گی تو باپ کے دل میں رحم آ جائے گا لیکن جب میں نے اپنے آنگن ویڑے میں بیٹی دیکھی تو میں جل بن گیا اپنی بیوی کو کوستے دینے لگا کہ اس سے تم نے سانپ کو جنم دے دیا ہوتا تو اچھا ہوتا پھر ایک دن میں نے باہر بیٹی کو کسی بہانے گڑا کھودا اور جب میں سے کہتا حضور مجھے بھی ترس نہ آیا اور پھر کیا ہوا کہ جب پسینے سے میں شرابور تھا اور پیار سے ہلکان ہو جا رہا تھا اور میں لگا ہوا تھا گڑا کھودنے میں میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا بیٹی باہر نہیں میں نے دل میں کہا جان چھوٹی کسی سمت بھاگ بھی چلی گئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سمت سے میری بیٹی دوڑی آ رہی ہے اس نے اپنے دوبٹے کا ایک کونا پانی سے بگویا ہوا اور میرے قریب آ کے نچوڑتی ہے اپنے دوبٹے اور آنچل کے کونے کو اور کہتی ہے ابو آپ کو پیاس لگی ہوگی یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترسنا آیا اب آگے کچھ اس نے بیان کرنا چاہ بس کرو میرا کلجا پٹا جا تو بیٹیوں کو زندہ درگوز کر کے فخر کرتے تھے اور اللہ پماتا تو ہوں گے اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں قتل, قتل بچیاں باپوں نے کیا ہے اور کٹہرے میں موجود ہے انہیں پوچھا جائے اسباب جرم محرکات جدم پوچھے جائے تم نے کیوں قتل کیا ان کے معصوم اور نن دامن پہ کیا داغ دیکھا لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا پوچھا ان بچوں سے جا رہا تو علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ ان سے کلام کیا جائے چاہے کلامِ قطاب ہی نہ ہو تو عورت کو تو حق ہی نہیں تھا اسلام نے حق دیا زندگی کا حق اسلام نے دیا وراثت کا حق اسلام نے دیا باپ کی وراثت میں بھی حقدار ہے شوہر کی وراثت میں بھی عورت حقدار ہے اس کو حقِ مہر کا حق اسلام نے دیا آزادی اظہار کا حق اسلام نے دیا میں اختیار کا حق, اختیار کی حق کی اسلام نے دیا یہ تو متا سمجھی سمجھ جاتی تھی, تھی. یہ تو مال سمجھا جاتا تھا یہ تو کھلونا سمجھا جاتی تھی اس کی آزو سے کھیلا جاتا تھا آپ پڑھیں تاریخ کی عورت کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوا ہے افلاطون تو اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ از قبیلے جن سے انسان نہیں ہے وہ ہم شکل ضرور ہے انسان کو جنم بھی دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں بدھ نے کہا کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو عورت سے دور ہو جاؤ یہ بدی کا سر چشمہ ہے عیسائیوں کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے یہ فادر اور نان کی اس طرح آپ جو سنتے ہیں فادر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو عورت سے کنانہ کشی تیار کر لیتا ہے کہتا ہے کہ تب مجھے قرب ملے گا لیکن اسلام نے اس کی نفی کی قول و عمل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے بستر میں حضور کو وحی آیا کرتی تھی یہ تو کہتے ہیں کہ عورت بدی کا سر چشمہ ہے وہاں وہی بستر عاشا میں آیا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ اسلام نے اس کو حق دیا وراثت کا حق اسلام نے دیا ہے لوگ کہتے ہیں عورت کی گواہی یاد رکھی اللہ نے حکمت میں انفرمائی ہے گواہی یاد اس لیے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے باقی عورت کی گواہی کا اعتبار دیکھنا ہو ہر شخص اپنے باپ کو باپ مانتا ہے کس کی گواہی پہ صرف اپنی ماں کی گواہی پہ ایک گواہی اتنی موتبر ہے کہ ہر شخص اپنے باپ کو باپ تسلیم کرتا ہے اس اکیلی گواہی پہ اور پھر اسی گواہی پہ آگے وراثت کے حکام چلتے ہیں وارث نبی ہوگا اس کے مال میں تو اسلام نے یہ عزت دی ہوئی ہے عورت کو کہ اس کی گواہی اتنی موتبر ہے کہ کہیں بھی ایک گواہی کسی اس اہم معاملے میں موتبر نہیں ہے سوائے عورت کے تو اسلام نے عزت دی ہے اسلام نے وقار دیا ہے حتیٰ کہ اسلام نے سائل کو اور محروم کو بھی حق دیا ہے جو تم سے مانگنے آ جائے اس کا حق یہ اسے دو چاہے وہ گھوڑے پہ چڑھ کے ہی پائے یہ نہیں کہا کہ تم اس پہ ایسان کر رہے ہو نہیں چکی میں پستے ہیں لیکن اپنی سفید کوشی کے بھرم کو ٹوٹنے نہیں دیتے کبھی لوگوں کو بھی دیکھا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی کچھ لوگ مزاج نہیں رکھتے کہ وہ سوال کریں ہمارے مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے میرا خیال تھا کوئی مجھے دیکھے گا اور چہرے سے پہچان لے گا جب پہچان لے گا تو میرا کام بن جائے گا حضرت ابو بکر کی, کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی تو میرا کام بن جائے گا لیکن ان کی ہی نہ گئی. وہ آیت چلے گئے میں نے کہا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا پھر حضرت عمر میرے فاروق آئے میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا انہوں نے بیان کیا اور چل دیے میں پھر وہیں بیٹھا بھوک سے پریشان تھا کہ میرا تو مسئلہ حل نہیں ہوا پھر کہتے ہیں دل و قلب و نگاہ کا مرشد آ گیا حضور تشریف لے آئے جب حضور تشریف لائے تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال کیا تو حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا ابو حرارا بھوک لگی ہوئی ہے ابو بھوگ لگی ہوئی ہے اللہ اکبر میں نے رس کیا حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے مسئلہ یہی تھا میرا کہا جو میرے پیچھے پیچھے آج حضرت ابو احبو کہتے حضور لے گئے میں باہر کھڑا رہا حضور حجرے میں چلے گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز دی تو حضور کے پاس دودھ کا ایک پیالہ تھا مجھے سہارا ہوا تھا لیکن جب کہا نا سب کو بلا لاؤ تو مجھے پریشانی ہو گئی کہ دودھ کا تو ایک پیالہ ہے تو یہ بیٹھنے والے جو ہے وہ ستر لوگ تھے لیکن حضور کا حکم تھا میں بلا لایا سارے آ کے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا ابو حریرہ یہ پیالہ لو اور دائیں بس بس سے شروع ہو جا علیمن فلعیمن دائیں, دائیں سے چلتے جاؤ, جاؤ کہتے میں نے پیالہ لیا اور ایک شخص کو دیا اور غور بلو کرتا بلو رہا اس نے سیر ہو کے پیا لیکن ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ مجھے تسکین ہو گئی اب کام بن گیا۔ دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا لگتا تھا اس دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جڑ گیا جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے 70 لوگ ان سب کو پلا دیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو کون رہ گیا؟ اللہ اکبر کیسی محبت ابو حریرہ کون رہ گیا؟ عرض کی حضور ایک آپ ہیں اور ایک کسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے میرے جسم میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے پھر حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے فرمایا ساکل جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے اور یہ کہہ کہ سارا پیالہ نوشی جان کر گئے۔ علامہ فرماتے ہیں کیوں جناب بو حریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ میرے استاد دین مکرم یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ دو جہاں کا سردار ہے اور 70 ادمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔ یہ تو حضرت کا یہ واقعہ میں سوال نہیں کرتا تھا وہاں بیٹھ گیا تو کچھ خود ہوتے ہیں وہ اپنی سفید پوشی کے کو توڑ نہیں سکتے ان تک بھی پہنچے تھے تمہارے مال میں حق ہے سائلوں کا بھی اور محروموں کا بھی دونوں کی مدد کرو تو اسلام نے ہمیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور اس کی طرف ہمیں بلایا ہے وہ آخر داوانا آفاق آمد کے آمد ہر برد ہر برد گوشے برد میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پردوس میں جا کر دم لینا दे